علیم من الشیطان الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے توسین تل کا آیات القرآن و کتابِ مبین یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں واضح کتاب کی آیات ہیں خداؤں المؤمنین امینوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں اللہ دین یقیم الصلاء طبون زکات وحم بلآخرتِقینون وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان لا اللہ دینآخرتِ امہون یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں اُن نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہیں حیران پھرتے ہیں عما کہتے ہیں عقل کے اندھے پن کو عقل کے اندھے ہوئے پھرتے ہیں الائکلّین الحم سو الاذابی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اداب کی برائی ہے وہ ہم فل آخرتم اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں وہ ان نقلۃ القل قرآن حکیم علیم اور یقیناً تجھے ایک کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کی طرف سے قرآن عطا کیا جاتا ہے ارقالا موسا علی علی ہی جب موسا نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست و نعرا یقیناً میں محسوس کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں آگ س آتی کم بن ہاب خبر میں انقریب تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لے کے آتا ہوں او آتی کمب شہابن قبر صن یا تمہارے پاس اس سے سلگایا ہوا انگارہ لے کر آؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو فَلَمَّا جَاءَهَا اس کے پاس آیا نو دیا تو آواز دی گئی امبوری کمن فی النار و من حولها کہ برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے و سبحان اللہ رب العالمین اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یا موسی انه ان اللہ العزیز الحکیم اے موسی یقیناً حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو سب پر غالب کمال اٹبت والا ہے وہ القی اثاق اور اپنی لاٹھی پھینک فلم جب اس نے اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ایک ازدہا ہے سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر لوٹا اور واپس نہ مڑا یا موسا لا تحف ایموسا ڈر مت بے شک میں میرے پاس رسول ڈرتے نہیں مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی تو بے شک میں بےحد بخشنے والا بڑا مہربان ہوں وہ ادخلجہ کا پی جے کا اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر تخرج بے غا امین غیر ان وہ سفید نکلے گا بغیر کسی عیب کے فی تسعی آیاتن الہ فرعون و ہی فرعون اور اس کی قوم کی طرف نو نشانیوں میں انہم کانو قوم فاسقین یقیناً ونا فرمان لوگ تھے فلما جاتم آیاتنا مبصراتن قالو ہذا صحر مبین تو جب ان کے پاس ماری نشانیاں آئیں آنکھیں کھول دینے والی <تصفح> تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے۔ وجحدو بها واستيقنتها انفسهم ظلم و علو اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا حالانکہ دل ان کے دل اس کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ فمدر کیف كان عاقبت المفسدين تو دیکھ کہ فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ ولقد اتينا داوودا وسليمانا علما اور یقینا ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا کیا وقالا اور الحمد کہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے ممن بندوں میں سے بہت زیادہ پر ہم کو فضیلت عطا کی ہے وہ سلیمان داود اور سلیمان داوود کے وارث بنے وقال اور کہا یا منطق قطری اے لوگو ہم پرندوں کی بولیاں سکھائے گئے ہیں وہ اوتی نامن کل شی اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے انھا ذا لہ الفضل المبین یقینا یہ بہت واضح فضل ہے ویسے خان نام ہوتا مطلب دو آدمی اکھن والے ہیں دونا نے اکھیا <تصفح> خرشیر علی سلیمان جنودی وقت اور سلیمان کے لیے اس کے نسکر جمع کیے گئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے تو وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے یا انہیں روکا جا رہا ہے یو انہیں روکا جا رہا ہے حتیٰ اضاط واد نملی حتیٰ کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی ایک وادی پر قالت نملۃن تو ایک چنتی نے کہا یا ایہنمل ادخلوا مساکنکم اے چنتیو داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں لا اهتمنکم سليمان و جنوده وهم لا يشعرون تمہیں کچل نہ دیں روند نہ دیں سليمان اور اس کے لشکر اس حال میں کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو وہ شعور ہنا رکھتے ہوں فتبسم واحقا من قولها تو وہ اس کی بات سنتا ہوا مسکرایا وہ اور کہا ربی ان ان ترضاہو کہا اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے اور اس بات کی کہ میں نیک عمل کروں جس کو تو پسند کرتا ہو وہ ادکلنی بھی رحمتی کفی عبادی کا صالحین اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے وہ تفقت اور اس نے پرندے کو گم پایا یا اس نے جائزہ لیا پرندے کا فکالا اس نے کہا ہاں تفتیش کی اس نے پرندوں کی فکالا اس نے کہا مالی کیا ہے مجھے لا ار الہد حد ہدا کہ میں نہیں پاتا حد کو ام کان من الغائبین یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے لو عذبنہ عذاب شدیدا میں اس کو سخت عذاب دوں گا او الاصبحنہ یا میں اس کو ذبح کر دوں گا او الیا او الیات یئنی بسلطان مبین یا میرے پاس وہ کوئی واضح دلیل لے کے آئے فما قص غير بعید وہ تھوڑی دیر ہی ٹھہرا فَقَالَ تو اس میں وہ خبر لایا ہوں جس کا تجھے معلوم نہیں ہے میں میں پاس سے ایک یقینی خبر ہوں انی میں نے پایا ہے ایک عورت کو وہ ان کی مالک ہے ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے, اور اس بڑا تخت ہے اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سیدا کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں تو اس نے اس انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے تو ہم یحتدون تو وہ ہدایت نہیں پاتے اللہ یقنخب اف اسم آبادی ولوا وہ اللہ کو تاکہ وہ اللہ کو سیدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے وہ یاماطفنات النون اور وہ اس چیز کو جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہیں اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ کے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ قالا اس نے کہا سننظر اسدقت ام كنت من الكاذبين ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ ادع بي كتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون میرا یہ خط لے جا پس اسے ان کی طرف پھینک دے پھر ان سے لوٹ آ واپس آ جا تو دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں قالت تو اس نے کہا ملکہ نے ایوحل یا ایوحل انی القی علیہ کریم یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط پھینکا گیا ہے انہو من و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یقیناً وہ اللہ کے نام سے ہے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے اللہ تال اللہ تعالیٰ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ افطونی سردارو تم میرے معاملے میں مجھے حل بتاؤ ماقن تو قافی عطا امرح تشادون میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو حاضر ہو جاؤ <تصفح> قالوا انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید ہم بڑی قوت والے اور سخت جنگ والے لڑائی والے ہیں والعمر علیک اور معاملہ تیرے سپرد ہے فندری مادا تعمورین تو تو دیکھ کہ تو کیا حکم دیتی ہے قالت تو اس نے کہا اند الملوک اذا داخلو قریتا کہ یقینا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسادوہا تو اسے خراب کر دیتے ہیں و جعلو عزت اہلیہ اذلہ اور اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں وہ قدالی کا یہ اور اسی طرح یہ کریں گے وہ انترجل اور بے شک میں ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجنے والی ہوں پھر انتظار کرنے والی ہوں کہ جو قاصد ہیں وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں فلما جا جب وہ سلیمان کے پاس آیا کالا کہا تما نی بھی مال اس نے کہا کیا کہ تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو فما آتا نہیں اللہ خیر آتا تم تو جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دیا بل انتم بهديتكم تفرحون بلکہ تم اپنے تحفے پر ہی خوش ہوتے ہو ارجع اليهم ان کی طرف لوٹ جا فلنقتيہم بجنود لا قبل لهم لا قبل علیہم بها ہم ان کے پاس ہر صورت ایسا لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت ہرگز نہ ہوگی ولا نخرجنهم منها اذله وهم صاغرون اور ہم انہیں ضرور اس حال میں زلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ حقیر ہوں گے کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے کالا جن جنوں میں سے ایک طاقتور قوت والے نے کہا خبیث پاس اور یقیناً میں اس پر پوری قوت رکھنے والا امانت دار ہوں کتاب اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا نہ آتی کبھی قبر ترف تر میں یہ میرے رب کا فضل ہے لیے بلوا نہیں تاکہ وہ مجھے آزمائے اشکر ام اکفر کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اومن شکر رفا انما یشکر لنفسه اور جو شکر کرے وہ اپنے لیے ہی کرے گا فمن کفر فان ربی غنی کریم اور جس نے ناشکری کی تو یقینا میرا رب بہت بے پرواہ اور بہت کرم والا ہے قال نتقر لها عرشها اس کا تخت اس کے لیے اجنبی بنا دو نندر ہم دیکھیں دی کیا وہ راہ پر آتی ہے ام, تکون ام, ام تکون من یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو ہدایت نہیں آتے راہ نہیں پاتے فلما جا جب وہ آئی قیلہ کہا گیا آہا کا راہ کی کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے قالت کا انا ہو تو کس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اور ہم اس سے پہلے علم دیے گئے تھے وَقُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم فرمابردار تھے وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اسے اس چیز نے روکے رکھا جس کی عبادت وہ اللہ کے سوا کرتی تھی اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ کَافِرِينَ یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی کیرلا اس کو کہا گیا ارد خلی داخل ہو جائے محل میں فلم تو جب اس نے اسے دیکھا حصیبت الجن تو اس نے اسے سمجھا گہرا پانی وکشفت کشفت انساطی اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا قالا کہا ان سرح ممرد من قواریر اس نے کہا یہ تو شیشے کا صاف ملائم بنایا ہوا فرش ہے۔ قالط کہا ربی انی ظلمت نفسی اے میرے رب نے اپنے اپ پر ظلم کیا ہے واسلمت مع سليمان لله رب العالمین اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی ہوں۔ ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا اور ہم نے سموت کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا ان اعبد اللہ کے اللہ کی عبادت کرو فاذا هم فريقان يختصمون تو اچانک وہ دو گروہ ہو کر جھگڑا کر رہے تھے قال کہا یا قوم لم تستعجرون بالسیئه قبل الحسنہ کہا اے میری قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مانگتے ہو لولا تستغفرون اللہ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے لعلكم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ قالوا طیرنا بك وبمن معك تو انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں بدشگونی پکڑی ہے قال اطائركم عند تو اس نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو وقال في المدينه تسعه رهط اور اس شہر میں نو شخص تھے يفسدون في الارض جو زمین میں فساد بھی پا کرتے تھے ولا يصلحون اور اصلاح نہیں کرتے تھے وقالوا تقاسموا بالله اور انہوں نے کہا کہ آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ لنبيتن نحوا اهله کہ ہم اسے اور اس کے گھر والوں پر ضرور رات کے وقت حملہ کریں گے ناقولہ علی ولی ہی اور پھر اس کے وارث کو ہم کہیں گے ماں شہید نا ماہی کا اہلی ہی ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے وہ انالا اور یقیناً ہم سچے تھے وَمَا مکارو مکرن یہ صالح کو قتل کرنے کا ان بندوں نے منصوبہ بنایا کہ قسمیں اٹھاؤ کہ ہم یہ کام کریں گے اور بعد میں وہ کر دیا گے کہ ہم نے کیا ہاں مکر مکرن اور ایک چال چلی اور ہم نے بھی چال چلی اور وہ سوچتے تک نہ تھے فم پس دیکھ ان کی چال کا انجام قوم کو سب کو ہلاک کر دیا کبو تم مخاویہ تم بیما غلام ہوں تو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں اِنَّ فی اس میں نشانی ہے جاننے والی قوم کے لیے اور اور نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے بچتے رہے ولوتن اور لوت کو ہی جب اس نے اپنی قوم سے کہاحشا کیا تم بھی کو آتے ہو جب تم دیکھتے ہو من دون کیا تم تم کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو ہو قوم بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برتتے ہو فما کانا نا جواب قومی ہی اللہ ان تو اس کی قوم کا اس کے سوار کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کے لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو ان هم اناس نت طہارون یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں فنجینہ واہلہ الا مراته قدرناها من الغابرین تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی بی ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں مقدر کیا تھا طے کیا تھا وامطرنا عليهم ما ترى اور ہم نے ان پر بارش برسائی فساء مطر المنذرین تو ڈرائے گیوں کی بارش بہت بری ہوئی قل الحمدللہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وسلام علی عباده الذین اصطفى اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہے آ اللہ خیر ام اشریكون کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک بناتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانظر لکم من السماع ماء کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا فَأَمْ بَتْنَا بِهِ حَدَائِ قَدَاتَ بَحْجَتٍ پھر ہم نے اس میں خوبصورتی والے بارونق باغات پیدا کیے مَا بَقَانَ لَكُمْ أَن تُمْ بِتُو تمہارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ تم اس کا درخت اگاتے ا الہ حم کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ ایسی لوگ ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں عدول کرنے والے امن ام جعل الارض قرارا کہ جس نے زمین کو بنایا ہے قرار وجعل خلالها انهار اور اس کے درمیان دریا بہائے ہیں وجعل لها رواسیا اور اس میں پہاڑ بنائے ہیں وہ جعل بین البحرین حادثا اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی ہے ا الہ اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ام یجیب المستر یا جو بے قرار کی بے چین مستر کی دعا کو قبول کرتا ہے اذا دعاه جب وہ اسے پکارے و یکشف السوء اور برائی کو ٹالتا ہے وہ اجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے الههما الله کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے قلیلا ما تذکرون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو ام من يهديکم فی ظلمات البر والبحر کیا جو تم کو یا جو تم کو ہدایت دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں کمین یرسل الرياحا بشرا بین یدی رحمتہ اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بندیرے والیاں بنا کر ا الہہ اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے تعال اللہ ما یشركون اللہ تعالی اس سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں ام یبدأ الخلق ثم یعیده یا وہ جو وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو وہ دوبارہ لوٹاتا ہے کم منصوبہ اولعرب اور جو تم کو رجک دیتا ہے آسمان اور زمین سے اللہ اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے کلا تو برہا نہ کم انکن تم سعدقین کہہ دیجیے کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو اللہ یا علماوات اول بل اللہ کہہ دیجیے کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے غیب کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا وہ يشعرون شعرون يبعثون اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے بلدارہ کا علم ہم بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا بلحم فی شک منہا بلکہ وہ اس کے بارے میں میں ہیں بلہم منہا عمون بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں وقال اللہ دین کفر اعیدا کنہ ترابَن و اعیدا و اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ کہا کہ کیا جب ہم مٹیاں ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور, ہم اور ہمارے آبا کیا ہم نکالے جانے والے ہیں لقد و ادنا ہن و من قبل یقینا یقیناً اس کا ہم وعدہ دیے گئے ہیں اور ہمارے آبا اس سے پہلے بھی انہدا اللہ اساتین یہ تو پہلے لوگوں کے فرضی قصے کہانیاں ہیں کل سیرو فلفرو کے فکانہ عاقبۃ المجرمین کہہ دیجیے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسے انجام ہوا مجرموں کا ولا تحزن علم تو پر غم نہ کھا ولا تک مما یم قرون اور تو اس چیز سے تنگی میں نہ ہو جا جس کے بارے میں وہ مکر کرتے ہیں وَيَقُولُونَ الْوَعْدُ إِن تُمْ <صادقين> اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو دیجیے <تَسْتَعْجِرُون> امید ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہی آنے والا ہو جس اس میں سے کچھ جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو وہ ان عَلَى کال اور یقیناً تیرا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لَا لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وہ اندو اور یقیناً تیرا رب خوبی جانتا ہے اس چیز کو جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں کتاب مبین اور زمین و آسمان میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب مبین میں ہے رحمت ہے انا رب کام یقینا تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ کمال غلبے والا اور خوب جاننے والا ہے فتوکل اللہ پر, توقل کر یقیناً آپ واضح حق پر ہیں لا تسمع ولا تسمع السمت دعاء اذا ولو آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور نہ ہی آپ سنوا سکتے ہیں بہرے کو پکار جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں انت عن اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت پر لانے والے نہیں ہیں۔ ان تصبیع اللہ من یؤمنو بیااتینا فهم مسلمون تو نہیں سنائے گا مگر ان کو ہی جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہیں۔ و اذ وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلموهم ان الناس کانوا بیااتنا لا یوقنون اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ یقیناً فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے یہ قربے کے جانور ایک نکلے گا دعوت الارض اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نکلے گا اس کے بعد پھر وہ نشان لگاتا جائے گا ہر مسلمان اور کافر قلیحدہ ادا کرتا جائے گا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جٹلاتے تھے پھر ہم پھر وہ روکے جائیں گے حتیٰ اذا حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے اکدب تم بھی آیا تو وہ کہے گا کیا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا اور تم نے اس کے بارے میں علم کے ساتھ احاطہ نہیں کیا یا تم کیا کرتے رہے واقع القول علیہم دما ظلموا فهم لا تو ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا سو وہ نہیں بولیں گے الم یرو اننا جعلنا الليل لیسکنو فیه والنهار مبصرا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے رات کو ان کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس میں سکون کریں اور دن کو روشن ان فی ذالک الایات للقوم یؤمنون یقینا اسم ایمان لانے والی قوم کے لئے نشانیان ہیں و یوم فی اور فیسور اذین سور پھونکا جائے گا ففزع من فیسماوات و من فالارض تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے گھبرا جائیں گے الا من شاء الله مگر جس کو اللہ چاہے و کل اتو ہداخرین اور سب کے سب اس کے سامنے اس کے پاس آئیں گے ذلیل ہو کر وترل جبالا تحسبوها جامدتا وهي تمر مر السحاب اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو انہیں گمان کرے گا کہ وہ جمی ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے سن اللہ الذی اتقن كل شی یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے انه خبیر بما تفعلون یقیناً وہ بخو بھی جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے من جا بالحسن تفالہو خیر منہا جو کوئی نیکی لایات اس کے لئے اس سے بہتر ہے وَهُم مِّن فَضَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور وہ اس دن گھبرہت سے بچے ہوئے ہوں گے بے خوف ہوں گے وَمَن جا بِسَعِئَتِ اور جو برائی لایا فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي الْنَار تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے کر دیے حل اللہ ما تمہیں صرف وہی جدا دی جائے گی جو تم عمل کرتے ہو اناما دل بلدی یقیناً میں تو صرف حکم دیا گیا ہوں کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت والا بنایا ہے اسی کے لیے ہر چیز ہے وہ مر تو ان کو مرل مسلمین اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں وَأَنْ أَتْرُو الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں فن تدا فنما یہ تدریری نفسی ہی جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے لیے ہی ہدایت یافتہ بنتا ہے اور جو گمراہ ہوا فل تو کہ دے انما انا من المنظرین میں تو صرف ڈرانے والا ہی ہوں وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سو یوری تم آیا ون قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا فتح پس تم اسے پہچانو گے وما اور ابو کبھی غافل اما اور جو تم کرتے ہو تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے